الحمد للہ والسلام على وسلاۃ وسلہ مالا سید بعد ما ام مبین سیدہ عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالی علیہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وسی الحمنی سما یقر جو الاَلاۃ فی داری کا صعوب وانا اندر و الا عسری وسلی فی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوتے اور پھر اس دھلے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور میں اس دھوئی ہوئی جگہ کو گیلی جگہ کو دیکھ رہی ہوتی اسی طرح صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتی ہیں بن تو افربہ بن رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقن فیوسلی تھی ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھورچ کے صاف کر دیتی دھو دیتی آپ اس میں نماز پڑھتے نجاست اگر کپڑے کو لگ جائے اس کو دھو دیا جائے تو دھونے کے فوراً بعد وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے قابل استعمال ہو جاتا ہے ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح عام طور پہ یہ ایک سوال بھی سامنے آتا ہے کہ مباشرت کے وقت اگر انسان نے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کیا ان میں نماز پڑھ سکتا ہے وہ مسئلہ بھی اسی حدیث سے حل ہو گیا کہ اگر کوئی نجاست لگی ہے اسے دھو لیا جائے اور اس کے بعد انہی کپڑوں میں اگر وہ لباس نماز کے لیے موزوں ہے تو نماز ادا کی جا سکتی ہے پڑھی جا سکتی ہے سگیدنہ ابوصف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن نبی دابود اور نسائی میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو غصہ لمبول جاریہ و یورش وم بول غلام چھوٹی بچی اگر پیشاب کر دے کسی کپڑے پر تو اس کو دھویا جائے گا اور اگر چھوٹا بچہ دودھ پیتا جو دودھ کے علاوہ کچھ اور نہ کھاتا پیتا ہو غالب غذا اس کی ماں کا دودھ ہی ہو اس کے پیشاب پر چھینٹیں مارے جائیں یعنی محض چھینٹیں مار دینے سے ہی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں وہ پاک صاحب ہاں اگر بچی چھوٹی ہے تو وہ چاہے ایک دن کی بچی ہی کیوں نہ ہو اس کے پیشاب کو دھونا پڑے گا اس کے بغیر وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا سیدہ اسماع بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں ارشاد فرمایا تاہطمہ تہوس بلما اس کو اچھی طرح سے رگڑو پانی کے ساتھ اس کو ملو اور پھر اس کو نچوڑو اور اس میں نماز پڑھ دو اسی طرح ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خلا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فل لمبی دھر دم خون دھویا ہے لیکن اس کا نشان نہیں گیا رنگ اور نشان اس کا باقی رہ گیا دھونے کے باوجود تو پھر کیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یک فی کل ما ولا یادرو کی اثار تو یہ پانی کافی ہے یعنی پانی کے ساتھ اس کو دھو دیا ہے اچھی طرح سے یہی کافی ہے ولا یدرو کی اثار اور اس کا جو داغ ہے نشان یہ تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا اس کی پرواہ نہ کرو کپڑا پاک ہو گیا ہے اب وہ اس قابل ہے کہ وہ پہن کر نماز ادا کی جائے یہ روایت جامع ترمدی میں ہے تصا مختصر یہ کہ کوئی بھی کپڑا اگر اس پر نجاست لگ جائے تو اس کو دھو کر صاف کر لیا جائے اور اس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر نجاست کے اثرات نشان اس کا دھب دھبا اور داغ کپڑے پر باقی بھی رہ جائے تو بھی اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے دھونے کے ساتھ وہ کپڑا پاک ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ہمارا